اچھا یعنی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہ انہوں نے مکان کا کچھ حصہ کرائے پر دیا تو دیکھیے مکان جو کرائے پہ ہو یا دکان جو کرائے کی مالیت پہ زکات نہیں چاہے وہ کتنی مالیت کا مکان ہو اور دکان ہو اب جو کرایہ آ رہا تو جب آپ حساب کریں زکات دینے میں تو اس میں کرائے کو بھی شامل کر لیں یعنی جو بھی نقدر رقم آپ کے پاس ہے یہ تو نہیں کہ الماری میں آپ نے خانے الگ رکھے ہوں تنخواہ کے یہاں پیسے ہوں گے بیپاری کے یہاں پیسے ہوں گے دکان کا کرایہ اس خانے میں ہوگا مکان کا اس کھانا بھائی سارا ایک ہی جگہ جمع ہوتا اب جب زکات کا وقت آ جائے تو جتنی مجموعی رقم ہے اس کا ڈھائی فیصد نکال دیا جائے اور کرائے کے کرائے جو مکان جو اس پہ زکوت نہیں بلکہ جو کرایہ مل رہا ہے اس کو آپ حساب میں لگائیں